کوئی طریقہ ہے تو وہی ہے جو پابے آدم علیہ السلام سے چلا جس طرح نے اپنایا پانی <تصفح> تک آیا <تصفح> میں کو پڑے گا کی کرے گا وہ اچھا نہیں کہ دنیا میں بھی سکوں کے ساتھ رہے ہے کبر میں بھی آرام اچھا یہ بتاؤ مادی فوائد کی بات کرتا ہوں کیا کہیں بے گا مادھی فوائد دیکھو یہ تو ہے سینسی اسباب کا پنجاب وہ دیکھو ذرا سہولتے ہیں ذرا پہلی فیکٹری اور آج کی فیکٹریوں میں نظر کو ڈالو جب سریا بنتا ہے آگ میں تو جو آج پہ کام کر رہا ہے سہولت لینے کے لیے بارہ گھنٹے اس آداب میں گزر رہے ہیں ادھر سے گرمی کی شدت دہائی خدا ایسے اور پھر آگے بڑھتی اور کمر جو ہے سیٹھی نہیں کر سکتے ہر چیز کے پنکھے کی فیکٹری کسی فیکٹری میں چلا جاؤ بنانے میں یہ سب بنانے کی مشکلات جو ہیں اب دیکھو میں میں کہتا ہوں ادھر ایک پنکھا میں چلا تیرے میرے گھر میں پسینہ خشک کیا اس کا گرو بھائی مقصود کیا ہے پسینہ خشک وقتی گرمی دور کر کے آرام سے سلا دیں لیکن یہ نہیں دیکھا اس نے اپنے تیار ہونے اور کرنے میں کس نے انسانوں کا خون خشک کیا ہے اور خوشوں کو یہ بھی سوچتے ہزاروں تیوان کو چھوڑ دے انسانیت کو چھوڑ دے ہزاروں بیمار کر رہا ہے یہی پنکھا پھر جو پسیینہ خشک کرنے کے اندر نوجتے ہیں وہ ایک چیز ہے ہما بن کیونکہ یہ قدرت فطرت کا نیلام ہے اور فطرت کا نیلام یہ پسینے کا آنا ڈر یعنی تب کے اندر بھی انتہائی ضروری ہے زہری مواد ہے جیسے پیشاب رک جائے انسان کے فضلات جو سائد ضرورت چیزیں ہوتی ہیں فدن سے پیدا ہوتی ہیں پیشاب سے پیشاب ایک بنتا ہے نکل گیا اگر رہ جائے تو سواری ہے اچھا ہے محب محب تو پسینہ بھی اس کے قسم کا ایک ہے یہ جی اگر اندر رہ جائے تو بیماریاں نکل جائے تو یہی وجہ ہے اس دور کے اندر بیماریاں زیادہ ہیں یا سوکھ بیماریاں زیادہ پریشانیاں زیادہ ہلاکتیں زیادہ کموں کے ذریعے آج یہ بتی کے ذریعے یہ ایکسیڈنٹوں کے ذریعے سواریوں کے ذریعے خوراکوں کے ذریعے خوراکیں دہرادو ہر آدمی کہتا ہے شوگر لگ گئی فلان لگ گیا بیماریاں لگ گئی سائنسدان کتے خود کہتے ہیں یہ شوگر ہے ٹی بی ہے یہ کھاد کے ذریعے لگ رہی ہے کھاد کے ذریعے او میں کتی سے پوچھتا ہوں یہ ساری بیماریاں کیا یہ مادی ماضی نقصانات رہی ہے یہ دنیادی نقصان ہو رہی ہے یہ جسمانی نقصان ہو رہی ہے وہ جانتی جب انسان انسان اتنا حالات کو میں پھنس رہا ہے ہاں جی تھوڑی سی سہولت اتنا سہولت اور مشکلات اتنا تکلیفیں اور پروادی ہو بربادی ہونا سابق ہو کر سکول والے ہردا دل جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں پہلے زیادہ بیمار اب ملتا نہیں تھا وہ ٹی وی کا مریض میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں سن تہتر میں ہم دیکھنے کے لیے گئے تو ٹی وی کی مرد سنا ہے نکلی ہوئی ہے چل کر دیکھے تو ٹی میں پورا ستر کرتا ہوں یہ جو پیتا جیت کا جدید نظام خلاف ہے مصنوعی ہے مصروعی ہے کسی وجہ سے لاپتی ہے سنو اب ایک اور حوالے سے بات کرو سنو جتنا کوئی زیادہ علم اور حکمت والا ہوگا اور قدرت والا ہوگا اس کی بنی ہوئی چیز کے اندر اتنا خوات زیادہ ہوگا جتنا کم ہوگا اس کی بنی ہوئی چیز کے اندر اتنا نقصانات زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ علم و حکمت و قدرت والا ہے اس کے جیسا کوئی ہے تو یہ کتنے کسی کے بچے ہیں علم و حکمت قدرت اس کے پاس ہے तो आला और उमदा चीज वही होगी जो वो बनाएगा अगरेल जो है शैनदान खुदू है इन खुदू के पास है जब इनको हिकमत उसके साथ का क्या मिसाल भी नहीं दे सकते जब मिसाल भी नहीं दे सकते तो अभी अभिमान से बता इन नंतियों की बनाई हुई चीज तरक्की कैसे बन गई اور لالسی کا بچہ کیسے آگے نکل گیا علم وہ حکمت اس کے پاس ہے اب یہی وجہ ہے سن کہ ادھر دیسی مرغا ہو ادھر فارمی مرغا یہ سائنس کا ہے وہ قدرت کا ہے ان دونوں میں سے ترقی آپ کرو ہاں ایک ایک بار سے ترقی آپ صحیح ہے کہ یہ زیادہ ہو یہ ہر فارمی چیز زیادہ ہوتی ہے لیکن جتنا زیادہ ہوتی ہے اتنا لالچ بھی زیادہ ہوتی ہے اور قدرت کی چیز جتنا کم ہوتی ہے اس کے اندر رحمت بھی اتنا بنو بولو ہے اس ادھر ہمدازوں سے کہو آؤ چشتی کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو ادھر مرغا دیو سے ادھر فارمی بتاؤ نقصان کس کا زیادہ نفا کس کا زیادہ بلا جب نفا اس کا زیادہ ہے دیسی کا اور نقصان فارمی کا زیادہ ہے تو ترقی کس میں ہوئی اچھا ہیرا ڈالتا گھیسی گھی کثرت میں اس میں ترقی زیادہ یہ ہے کیونکہ ہمیشہ لانتی چیز زیادہ ہوتی ہے کافی زیادہ ہے کہ موومنٹ سلانتی ہے کرامتی معلوم ہے لانتی زیادہ ہے طرح چیز زیادہ سمجھو فارمی ہر فارمی چیز ہالے لگوا دٹاس پھر بھی آخر اپنی بغیر نا بغیر اپنی لڑائی ہے چیز نظر نقصان دہ بنایا ہاں ایک آم ہے زہر سے پکا ہوا ایک ہے قدرت کے نظام کون ہے ادھر فارمی خوبانی ایک دیسی ہے فارمی ہے فارمی کو اس پی لے اللہ ایمان سے میں کہتا ہوں سکولی اتنا پورل ہوتے ہیں اتنا پورل ہوتے ہیں یہ جو ہے نا مکہ مکہ یہ مکہ دور سے ایسے دکھا اس کو دور سے ڈینٹ پڑ جاتا ابھی لگا نہیں ہے ضرور ایسے ہے کہ نہیں کسی بندہ ایسے مکہ دکھائے نا تو سکولی فارمی کو دور سے ہی پڑ جاتا ہے سمے تو وہ کولے پولی کولے پولی رنگ کے گولے گولہ ایسے نہ ہر چیز فارمی دیکھ اور قدرتی دیر وہ صاف بتا رہے یہ صاف بتا رہی ہے کسی خاچ کے پسک نے مجھے بنایا ہے کسی خاد کے بیٹے نے میرے اندر کچھ ملاوٹ کی ہے اور قدرت کی ہر چیز بتاتی ہوں تو بنانے والے کوئی مثال اللہ اور سن کسی چیز کے انصولوں سے پوچھو کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے اگر کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کے بارے میں علم نہیں ہے تو کیا اصول ہے پہچاننے میں سوال کرو ذائقہ نوانوی گل دے رہا اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں اچھی ہے یا بری ہے اگر اچھا برا ہونا اس کا معلوم کرنا ہے مضموم و محمود ہونا معلوم کرنا ہے تو اصول کیا ہے اس کے اندر یہی دیکھا جائے گا منا اس کا نفع دیکھو نقصان دے ادھر اب جو نفع نقصان ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے چینی بھی ہوتا ہے روحانی گہلو قمانی جسمانی گہلو اب سمجھ آ گئی اگر روح... اگر نقصان ہو دینی تو پھر ہر صورت میں گندی ہوگی شاہد تمہیں نفع کتنا آسان تک نظر آ رہا ہے کیوں کہ دینی تباہی جب ہو جائے تو آگے صدا دولت ہے اور دنیا میں پریشانی اور وبا کیونکہ دین میں یہ مطلب ہے کہ جب دین کو چھوڑ دیا تو خدا سے جنگ خدا سے جنگ ہو तो ना दुनिया में सुकून से रहने देता है ना जब किसी के डेरे पर धना जाए मेहमान परोक्षण लड़ना शुरू कर दे तो वो वहां पर सुकून से रहने देगा पहले तो धक्के देकर भगाएगा और अगर धक्के देकर भगाएगा नहीं तो फिर तड़पा तड़पा कर वहां पर किले पर रखेगा अल्लाह तला भी इसी तरह करता है منطقائم, Mysterie, ورداز ورداز جب بندے اس سے لڑتے ہیں لینکر کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ کہتا ہے یا تو تمہیں آداب میں مار دیتا ہوں یا تمہیں قلعے پر باندھ کر شریف کتے کی طرح تڑپا تڑپا کر رکھوں گا اور آگے تو ہے ہمیشہ کے لیے تیری کتے دل اب سمجھ آئی معلوم ہوا اگر اس چیز کے اندر فائدہ دنیاوی ہو نقصان دینی ہو تو سمجھ لو ہر طرح سے گلتی ہے pues. اگر نفا دنیاوی اور نقصان بھی دنیاوی توجہ نقصان بھی, توجو, بھی؟ تو پھر دیکھا جائے گا دنیا. پھر دیکھا جائے گا کہ دنیاوی نقصان زیادہ ہے یا نفا زیادہ ہے اگر نقصان زیادہ ہے تو سمجھو گلتی ہے اگر نقصان کم ہے تو پھر سمجھو اچھی ہے یہ اصول اور یہ اصول قرآن میں شراب کے نکالے شراب کے اندر لوگوں کو پھیلے یہ کہتے ہیں ہاتھ پتےل ہوتا ہے رنگ لکھتا ہے طاقت بڑی میں آ جاتی ہے ایسے پڑ جاتی ہے اسی وجہ سے جا کر گاڑی لوگ شراب پیتے ہیں سمجھ آ رہی ہے قرآن فوائد ہے جو شراب دوا ہے حالانکہ جو قسم کا فائدہ ہے کہ پیسہ چھت کے اندر نہ دا گیا اور جاتا ہے دماغ رکھا لے کے بیٹھا تھا جٹ کے اندر کنگلا ہو گیا ہے کسی گناہ پتر ہے اسی وجہ سے شراب اور جوئے کو حرام کر دیا گیا کیوں سن شراب سے عقل اڑ جاتی ہے خدا رسول ماں بہن حلال حرام کھور ایمان کی تمیز نہیں رہتی جانور سے بھی بستر بن جاتا ہے تو قیمتی چیز کو نقصان پہنچا دین اڑ گیا جب دین اڑ گیا عقل اڑ گئی دین گیا عقل کے ساتھ دین ہے ہاں اگر تین ریون والوں کا ہو تو پھر نشے کے ساتھ چل سکتا ہے اگر تین ریون والے کا ہو تو نشے کے ساتھ چل سکتا ہے اسی لیے کو نشے کی منڈی کہا جاتا ہے سنجن چلاؤں سوال ہے ایک ایک بات ایسی ہو کہ ہزار ہزار بار ملت, ہزار ہزار بار مارتی چلی جائے آہ آہ آہ اللہ آہ اللہ اللہ اللہ پچھلی موت سے پچھلی موت سے ہے اگلی پھر آ جائیں تو خیر ہمارا اسلام جو ہے ہمارا جو اسلام ہے مسلمانوں کا پورا ہمارا جو اسلام ہے وہ کے ساتھ ہے چل سکتا نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا تو خدا نے کہا ہم تمام خبادوں کی جلد بھی اب بات کو سمجھنا تیسری طرح یہ مشہور آ کہ تم نے پھر نقصان ہو دیکھے تو اگر قیمتی چیز برباد ہوتی ہے اور معمولی چیز حاصل ہوتی ہے تو پاگل ہی ہوگا ایک اور کئی دلی کے ساتھ اگر کسی کو تھوڑا ہو تھوڑا پیسہ ہو توڑا اس طرح کا گھوڑا ہے کہ دوسرے دیشوں کی طرف جا رہا ہے دوسرے دیش کو کر رہا ہے دیمان سے بتا اس حصے کو کاٹنا ڈاکٹر ضروری نہیں سمجھتے شبولی ضروری نہیں تاکہ دوسرا حصہ یعنی کیا مطلب نقصان کم ہے نفا میں اس کو کہتا ہوں اس کس طریقے سے بھی اسپا کر سکتا ہوں کہ نفع ہو کلی نقصان ہو چوسی تو شاید اچھی ہوگی کر لو اگر نفع ہو اگر نفع ہو جی اور نقصان ہو کلو سارا برباد ہوتا ہو ایک ہاتھ بچتا ہوگا جو کہ ہاتھ بچ جائے کیا بات بول رہا کر اللہ جو اور بھی تحزیر کے اندر نفع تین کے نقصانات ہر کسی کو تسلیم ہے روحانی افراد انسانیت کے نقصانات ہر کسی رہا مچھر ماتی نقصانات کا تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب تو نظر دوڑائے گا اور میں نے تجھے اصول بتا دی اور ترجیح کرا دی دیجو کے کے ترادم میں جب نظر دوڑائے گا دیکھے گا تو تجھے پتا چل جائے گا جو تو ماضی فوائد جو ہے وہ کلاگم ہے نقصان کلو ہے جوسی ہے ہو ہر طرح سے لاگت ہی لاگت ہے لانت ہے لانت ہے دو سام دو تیرا بھی پٹھا با ج میرے پیالے <سؤال> ستارے ہیں آزاد ہے نہ پیالے کو میرے پیالے میں آئے کیا سنا تکبیر خاجہ محمد شبی صاحب سن لو بھائی آخری بات کرتا ہوں یہ سارے شہری لوگ اس دولت سے معلوم سمجھنے سے یہ اقبال رات بتا گیا کہ یہ غیر فطری ہے اور فطرت کے مقاصد کو سمجھنے والے لوگ اقبال کہتا ہے یا جنگلوں شہراوں میں ہوتے ہیں یا پہاڑوں میں حضرت صاحب ادھر سے آئے ہیں اس وجہ سے فطرت کے مقاصد کو سمجھتے تھے آ کر پہچان گئے یہ تو غیر فطری نظام ہے یہ تو غرب ہونے والا ہے اب مقاصد کی بہنی سہارا سانی راجا محمد شفیض صاحب اسی لیے بلو گفت پاتے ہیں شہروں میں رہنے والوں شہر تو بنجر ہوتے ہیں صاحب شہری لوگ بخت جانور ہوتے آئے انہوں نے جینے کا سکھا دیا بتا دیا مار کا کیسے رکھا جاتا ہے بہن کو کیسے رکھا جاتا ہے بچائی جاتی ہے اور بہت میں کیا رکھتے ہیں کیا کی بچانے والی شاید اور کی کمان آئی چائے اور نفے نقصان سارے سمجھا رہے آپ ختم کچھ وقت کے لیے ناچی نام سے ایک حصہ آخری رہ گیا راحت کے لیے سائنسی اشیا اور ایجادات جو ان کی نوعی تقسیم کر کے ان کے نقصانات مادی نقصانات دنیاوی نقصانات کو تفصیلن بیان کرتا ہوں اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیا کریمہ سے وضاحت کروں گا بیان کروں گا کہ اصل کمزوری کیا ہے کمزوری کی وجہ اصل کیا تو میرے دوستوں نوئی تقسیم اگر شیاسی جائیداد اور حالات کی کی جائے تو ایک قسم اور نو ہے مشروبات پی جانے والی چیزیں ایک معقولات کھائی جانے والی چیزیں اللہ دو یہ ہو گئے ملبوسات لباس آ پائی جانے والی چیزیں تین چوتھے نمبر پر مرکوبات سواریاں اللہ پانچویں نمبر پر ذرائع مواصلات یہ <تصفح> پل وغیرہ سڑکیں یہ <تصفح> ذرائع مواصلات میں آ جاتے ہیں ایک <تصفح> شہر کو دوسرے شہر کے ساتھ جوڑنے کے ذریعے ایک علاقے کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے ملانے کے ذریعے جو ہے ان کے بعد مسکونات رہائش کی جگہ رہائش کے مکانات رہائشی مکانات سائنس نے مکانات دیے خان اللہ ان کو مسا کے نیا مسکونات کہہ لو آلات ہر بزرگ یہ کہا تھا قسم نو جنگ کے آلاد, آلات اسباب پھر ادویات اور کچھ چیزیں ایسی ہیں محض فضول کسی پہ بھی منفاط نہیں رکھتے جیسے کھلونے سائنسی کھلونے اللہ دیگر اشیا ایسی جیسے یہ سپیکر وغیرہ یعنی آواز کو دور تک پہنچانے کے ذرائع ذرائع ابلاغ جن کو کہتے ہیں اللہ یہ بھی ایک علیحدہ قسم ہے ہر ہر قسم کے نقصانات اور فوائد کو تولا جائے اور موازنہ کیا جائے نا مادی نقصانات کو تو حقیقت یہ ہے کہ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اور فوائد کم ہوتے ہیں سب کے اندر غور کریں گے تو آپ کو یہی اصل اور قاعدہ نظر آئے گا ہر جگہ پر تمام کہ نقصانات زیادہ ہوں گے فوائد کم ہوں گے ایسے ہے کہ نہیں اب مثلاً معقولات کی مثال پیش کر چکا ہوں کھائی جانے والی چیزوں کے اندر غور کریں ڈالڈا گھی ہے کتنا نقصان ہے اس کے اندر جتنے گھی نکالیں ہیں زالم میں تیل نکالیں کتنے نقصانات ہیں ان کے اندر فائدہ کتنا ہے پہلے لوگ دیسی گھی استعمال کرتے تھے صحت مند تھے یہ آتے گئے سب بیماریاں پھیل اللہ اسی طرح معقولات کے اندر دیکھیں آپ یہ فارمی مرغا ہے اس کے نقصانات آپ دیکھیں کتنے ہیں بے شک اچھا یہ فارمی اشیاء جتنی ہوتی ہیں ان کے اندر کھاد استعمال کی جاتی ہے زہریلی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ زیادہ ہو جاتی ہیں مقدار ان کی بڑھ جاتی ہے لیکن نقصان یہ ہے کہ جان کی ہلاکت اور بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں سوامان سے بتاؤ ایک طرف جان ہے ایک طرف وقت ہے ایک طرف جان ہے ایک طرف چیز کی مقدار ہے, کی کثرت ہے مقدار ہے تو اب ایک چیز مقدار اور جان, جان کو نقصان پہنچائے اور مقدار زیادہ ہو جائے کوئی پاگل سے پاگل آدمی کہے گا کہ یہ چیز استعمال کے قابل ہے اس کے اندر فائدہ ہے یہ مفید اشیاء میں سے ہے کون بے وقوف ہے اس کو مفید ہے وہ تو مجھے اشیاء میں شمار ہو جائے گی اس وجہ سے کہ جب نقصان جان کو دے رہی ہے اور اگر فائدہ ہے تو مقدار میں پیسہ زیادہ آ گیا چلو بک گئی زیادہ سودا پیسہ آ گیا بس اب قوم کا قوم کا نقصان جانی ہو گیا اور ایک شخص کا مالی فائدہ ہو گیا اس جانی نقصان کے اندر وہ خود بھی مبتلا ہے اس کے رشتہ دار بھی مبتلا ہے خاندان بھی مبتلا ہے شخص تو کتنا بڑا بے وقوف ہوگا وہ آدمی جو کہے کہ یار چیز میری حاجی غلہ اراج پیداوار میری فصل کی زیادہ ہو لیکن ہو نقصان دے مضر لوگوں کو تباہ کرے میرے خاندان کو تباہ کرے وہ خود بھی فارمی لانتی بن جائے تو کتنا بڑا بے وقوف ہوگا معلومرگ معقولات مارک مارک کے اندر اسی طرح اگر غور کریں گے تو نقصان مادی فوائد کم ہے اور مادی نقصانات سمجھ اسی طرح مشروبات بوتلوں کی طرف انہوں نے سائنس نے رنگ برنگی بوتلیں نکال دی اب بنانے میں کتنا مصیبت ہوتی ہے جو اب اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ فائدہ یہ ہے, ہے جی پیتے ہوئے ذرا سرور آتا ہے جناب ایسے جناب اس پہ ہاضمہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے بیکار آ جاتا ہے جی بوتل پیتے ہوئے اور بوتل کے نقصانات دیکھو ڈاکٹروں سے پوچھو نہ جانے تو حکیموں سے ہے جی سب سے پہلے ان کے اندر کیا چیزیں پڑتی ہیں وہ ان کے ترکیبی پر غور کرو پتہ چل جائے گا کتنی لانتی چیزیں ہیں آئیں گے بوتلوں کے اندر جو ہے نا تیز بنانے کے لیے تیزاب پڑتا ہے اور تزاب ایسی ظالم چیز ہے لوہے کو کھا جاتا ہے انسان کے میدے اور اندر کا حال کا کرے گا بھائی پھر سوڈا پڑتا ہے سوڈا گردوں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے گردے آج کل اسی وجہ سے ہر بندے کے گردے خراب ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ گردوں کے مریض ہو چکے ہیں سچ یہ اصل بات ہے کہ بوتل جو ہے وہ شوق سے پینے والا آدمی وہ لمہ بار تھوڑی دیر کی لذت کے لیے لذت ہمیشہ چیز کے منہ میں ہوتی ہے منہ میں منہ سے اتر جانے کے بعد لذت ختم ہو جاتی ہے بے بے شک شک کوئی لذت نہیں ہوتی واپس آ جائے بریک اگر بیک مارے جس کو کہتے ہیں وہ واپس آ جائے تو اللہ معافی سے اتنا بدبو ہوتی ہے تو بھائی لذت جو ہے وہ صرف منہ کی ایک لمبے بار کے لیے لذت حاصل کر لی ہمیشہ کے لیے عذاب دیشت دیشت آمد اللہ, آمد اللہ, اللہ, اللہ کہ گردے برباد ہو گئے گردے تباہ ہو گئے انسانی صحت تباہ ہو گئی اور جتنا دیکھو یہی وجہ ہے لوگ زیادہ, زیادہ تر میدے کے مریض ہیں آج کل میدے اور گردے کے زیادہ مریض آپ کو نظر آئیں گے میدے کے مریض اسی وجہ سے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے میدے کے نقصان کے لیے دانوں نے بہت سودا نکالا ہے اور اس سودے میں سے ایک سودا یہ بھی ایک ہے بوتلیں جو ہیں جس کو دیکھو جی مو کیا کہتے ہیں جی میدے کے اندر کیا السر ہے وہ جی میں السر کا مریض ہوں میرے میدے میں زخم ہو گئے بیوقوف کا بچہ زخمی ہونا تھا اور کیا ہوتا جب تھی تیزاب پیا ہے تو یہی زخم ہونا تھا اور کیا تیزاب کا کام ہے زخم کرنا اس نے کر دی سمجھ یہی بات اللہ تو معقولات مشروب معقولات کے اندر کھائی جانے والی چیزوں میں غور کیا تو نقصان زیادہ ماش مشروبات میں غور کیا نقصان زیادہ کیونکہ نقصان ہے جانی ए ए اور فائدہ مالی ए مالی ए فائدہ اور جاتی نقصان کتنا بڑا بیوقوف ہوگا آدمی جو وہ گوارا کرے کہ یار میری جان تباہ ہو جائے لوگوں کی جان تباہ لیکن مال زیادہ ہونا چاہیے ایسے ہے نا تو مشروبات کے اندر جانی نقصان اسی طرح ہر چیز کے اندر آپ غور کریں گے اچھا یہ جتنا مرکوبات ہے سواریاں ہیں وقت بچاتی ہیں جان گواتی ہیں تیزی سے جاتا ہے ایمان سے بتا جتنا بڑی سواری ہوتی ہے اتنا بڑی ہلاکت ہوتی ہے نہیں ہوتی تو پاگل کے بچے وقت وقت قیمتی ہوتا ہے کہ جان تو کیسے عجیب بات ہے اسی وجہ سے یہ روڈوں پر لکھا ہوتا ہے ان سمجھیروں نے خود لکھا ہوتا ہے کہ کبھی نہ پہنچنے سے کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے سر تو خبر سو پھر تو ہمارے وہی بات جو ہم کہنا چاہتے تھے جو ہم کہتے تھے اور کہہ رہے ہیں اور کہنا چاہتے تھے انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا کبھی نہ پہنچنے سے اس کا مطلب ہے تیزی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے اور وہ پہچتے ہی نہیں راستے میں مر جاتا ہے اور دیر سے جانا لیکن خیر سے جانا یہ انسان کے لیے اچھا ہے ترقی اس کو کیسے ترقی کرو گے راستے میں علاقت ہو گئی بات کو تو بچ گیا جان جاتی رہی اور کہتے ہیں ترقی ہو گئے لانتی کے بچے ترقی کا آگے ہوئی ترقی تو علاقت میں ہوئی یہ سہسی اشیاء جتنی ان کے اندر غور کریں ایمان سے میں کہتا ہوں روحانی اور دینی نقصانات کو الگ رکھ دیں ان کے اندر دنیاوی اور مادی نقصانات اتنے ہیں لیکن لوگوں کا حال یہی بنا ہوا ہے اسی جس طرح کے ایک نشئی ہوتا ہے نا وہ روڑی پہ پڑا ہوتا ہے اور نشہ نہیں چھوڑتا وہ نشے میں اس کو سواد جو آ جاتا لوگ نشے بن چکے ہیں ان نشیا کو استعمال کرتے کرتے نشے بن چکے ہیں ہمارا نشے والا حال ہے نقصانات زیادہ ہیں لیکن وہ جس طرح کے نشے کو محسوس نہیں ہوتا ہمیں محسوس نہیں ہوتا اللہ! اللہ! سمجھ لیا بات تو میرے بھائی یہ لوگ نشائی سائنسدان بہت بڑے نشائی ہیں وہ کتی کے بچے خود نقصانات کو جانتے نہیں ہیں پرانے پاک کی آیت مبارکہ سے میں ان کی کمزوری کو بیان کروں گا آپ حیران رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کیسی کمزوری ان کی بیان کی اور ان کی وہی جو وہی جو علمی کمزوری ہے نا علمی کمزوری اس علمی کمزوری کی وجہ سے یہ سارے نقصان, اے, یہ ساری ایسی چیزیں وہ بنا رہے ہیں کہ جن کے نقصانات مادی زیادہ ہیں روحانی نقصانات کے بعد مادی نقصانات زیادہ ہیں مادی فوائد کم ہیں لیکن وہ لانتی واشی بن چکے ہیں لوگ بھی واشی بن چکے ہیں کہتے ہی زیادہ ہونا چاہیے oh, oh. زیادہ ہونا کو بات کا حال یہ ہوگا آپ آلات ہر بزرگ ہیں جنگی آلات ہیں ان کے اندر دیکھیں ایمان سے بچائیں جتنی یہ ریوالور سے لے کر ایٹم پمپ تک یہ سارے ہلاکت کا سامان ہے یا انسان کی نجات کا سامان ہے ایمان سے بچا ہے سامان ہلاکت کا ہے کتے کے بچے کہتے ہیں رکھتی ہے انسانوں کو فائدہ دے رہی لاکلانات یہ فائدہ کہاں تو سائنسی حالات میں اگر غور کرتے ہیں ایمان سے میں کہتا ہوں اگر غور کرتے ہیں تو وہ سراسر ہی نقصان نظر آتے ہیں کوئی فائدہ ان میں نظر نہیں آتا پہلے یار چور ڈکیٹ آتا تھا آتے تھے دس دس بیس بیس اگر مل کر آتے تھے نا ایک آدمی کنگورا مارتا تھا سارے بھاگ جاتے تھے اب ایک آدمی ایک ڈکیٹ ہوتا ہے پوری گاڑی لوٹ لیتا ہے ایک ڈکیٹ ہوتا ہے پورے علاقے کو لوٹ لیتا اس وجہ سے کے پاس اسلح ہے بولتی ایسا ہلاک ان مولک اسلح ہے کہ اس کے سامنے کسی کو ضرورت نہیں ہو ٹوٹنے کی پہلے ڈنڈے ہوتے تھے تلواریں ہوتی تلوار والوں کے ساتھ ڈنڈے والے کا مقابلہ ہو جاتا ڈنڈے والے کے ساتھ تلوار والا اور بلکہ خالی ہاتھ والا بھی ڈنڈے والے اور تلوار والے کے ساتھ مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا غریب جا کر اس کو چھین سکتا ہے سہ مطلب بچنے کے طریقے ہیں لیکن ان خیس ہی آلات یہ جو آلات ہر بزرگ اور جنگ ہیں ان کے اندر بچنے کا کوئی طریقہ ممکن ہی نہیں ہوتا اس وجہ سے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے معلومہ کتّی کے بچے یہ تھا اگر ان کے آلات ہر بزرگ کو دیکھا جائے تو وہ بھی انسانوں کے لیے سراسر دہشت اور جتنی دہشت گردی ہے وہ ساری اسی کی وجہ سے ایمان سے بتاؤ اگر صبح اصل سارا ختم ہو جائے دہشت گردی رہے گی معلومہ دہشت گردی اصل نے فضا رکھی ہے دہشت داشت اصل میں ہے اور جس کے پاس آتا ہے اس کو دہشت گرد بنا دیتا ہے شاشت کس میں ہے اصل میں ہے انسان میں دہشت نہیں ہوتی ہاں تگڑے سے تگڑا آدمی ادھر آ جائے ہمیں کوئی دہشت نہیں ہوتی اصلہ ایک لے کر آ جائے تو دہشت کو دیتا ہے کمزور بھی ہو سمجھ نہیں آ رہی معلوم اور دہشت جو ہے وہ اصل میں ہے اور جس کے پاس آتا ہے اس کو دہشت گرد بنا دیتا ہے اس کو دہشت گرد بنا دیتا ہے تو آلات ہر وہر یہ بھی یہ تو نیلے فساد آتا ہے ان کے اندر کوئی پیدا ہے ہی نہیں اگر کوئی کہے دفاع دفاع حرام زاد دفاع تو تب ان کے ساتھ تم نے کیا دفاع ان کو آلات دفاع میں تب رکھا جب پہلے انہیں کو جنگ کا سبب بنایا جب جنگ کا ذریعہ بنایا اگر یہ نہ بنتے تو ان کے ساتھ دفاع کی ضرورت ہی نہ ہوتی تو یہ دفاع کے حالات میں سے اس وقت بنے ہیں جس وقت کے حملے بھی انہیں کے ساتھ ہوئے اگر یہ وجود میں نہ آتے نہ جنگ اور حملہ ہوتا نہ دفاع ان کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی اب دفاع جو ان کے ساتھ کرتے ہیں تو دفاع کا ایسا ہوتا ہے جب بم پھٹتا ہے تو آگے کچھ نہیں اگر ادھر سے پھٹتا ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا مجھے مجھے مجھے دفاع مجھے کیا ہوا سمجھ نہیں آ رہی بات کی معلوم ہو جتنا اسلحہ بنانے والے ہیں یہ سارے حرامزاد بے وقوفوں کے بچے ہیں بے وقوف ہیں پاگل ہیں بدو ہیں حرامزادے ہیں جی اللہ ان کو غرق کرے اور انسانوں کو اگر عقل مل جائے تو ان سب تمام حرامزادوں و داخلہ قدیم سمے سب کو ختم کر انگریزمت سارے کے سارے یہ ختم ہو جائے تاکہ اسلحہ ختم ہو جائے بلکہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے تو یہ آرام خود اٹھا کر سمندر میں پھینک دے تمام اصلہ تاکہ دنیا سے فساد کا یہ بہت بڑا سبب ہی ختم ہو جائے حالاتوں کا یہ سامان ختم ہو جائے اور انسان امر و سکون کے ساتھ رہے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں یہ سکولی باندر ان کو ترقی کہتے ہیں سمجھ آ رہی اگر آپ غور کریں سڑکوں پر تو سڑکوں کے اندر وہی وہ نقصانات دیکھیں گے یہ بڑے بڑے پل بنے ہوئے ذرائع مواصلات ان کے اندر وہی وہ نقصانات پائیں گے جو آپ سواریوں کیونکہ یہ سواریوں کے لیے ہیں تو جو سواریوں کے نقصانات ہیں وہ ادھر متعدی ہو جائیں گے سمجھنے والی بات ادھر متعدی کا ادھر منسوب ہو جائیں گے وہ ادھر منسوب ہو جائیں گے اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسی طرح پھر آپ آ جائیں جناب یہ ذرائع ابلاس یہ ٹی وی ہے ریڈیو ہے اور جناب یہ اسپیکر ہے اور اسپیکر کو تو خود یہ کہتے ہیں ہو جی یہ مریضوں کو نقصان دیتا ہے وہ آرام زیادہ مریضوں کو نقصان دیتا تو بنایا کیوں کہتے ہیں کہ نہیں یار اب تو اب تو ایمپلیفائر ایکٹ بنا ہوا ہے کہ اسپیکر چلایا جائے تو پرچا ہو جاتا ہے تو کیوں پرچا جو ہو رہا ہے آرام زیادہ ٹیکسی پر اللہ کی نعمت پر پرچا کر رہے ہو کیسے پاگل کے بچے ہو بھائی یعنی ایسی عجیب بات ہے ادھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے ضرورت ہے پہلے لوگ انسان نہیں تھے سائنس نے انسان بنا لیا تو آرام دا دے اس کو کیوں انسان یہ تو انسانیت انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے لہذا جتنا دور تک آواز پہنچے جتنا بڑے سے بڑے اسپیکر بنتے ہیں بننے دو چلانے دو تاکہ ترقی عام ہونی چاہیے ہر طرف ہونی چاہیے اور اگر کہتے ہو یہ فساد کا بائز ہے تو رام داد ہم تم سے پہلے کہہ چکے ہیں تم ہم تم سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ سہسی اجادات سب فساد کا باعث سہسی اجادات اچھا پھر سپیکر ایمان سے بتاؤ یہ ہارن ہے ہارن ہے بہت بڑے یہ کہتے ہیں جی کانوں کا کینسر لگاتے ہیں اچھا بچے ڈر جاتے ہیں جی دماغ کمزور ہوتا ہے حادثہ کمزور ہوتا ہے تیز آواز سے انسان کے دل دماغ پر اثر ہوتا ہے تو وہ مادی نقصان ہوا کہ نہ ہوا اور ہے کہ اس لیے دور تک آواز کے لیے اگر مسجد میں ہے تو آٹھ میل آواز جا رہی ہے اور قریب والا نماز کے لیے لے آتا تو ان لائنوں سے پوچھو چلاتے کس لیے ہو <panskrit> <tanskrit> سنویرو چھوڑو ان کو چلانا ہی چھوڑ دو جب نہیں چلاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر کسی کو چنتا رہے گا یار نماز کا بات رہا ہے بس بد ہو آپ کو بکریب ہے چلے یار چلے ورنہ وہ بیٹھا رہا رہتا بیٹھے چلو سبھی سر سمجھ نہیں آ رہی بس چلو اگر جائے بھی صحیح تو وہاں تک جائے جہاں تک کسی نے آنا ہے ادھر تک پہنچانا جہاں سے آنا ممکن ہی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی پیسے کا مالی نقصان تو جتنا ہوتا ہے ہوتا ہے جانی نقصانات کی اور مادی دیگر نقصانات جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں سمجھ نہیں آ رہی Allah! Allah! اگر آپ لباس کی طرف آ جاتے ہیں کپڑے بنے ہوئے ہیں کپڑے دیسی اور سوتی اور جی دوسرے جو ہیں یہ جی پولیسٹر کے پل ربر کے بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں ان کا فرق دیکھیں Allah! ایک تو یہ ہے نقصان ان کا کہ جب جو جی ان کو آگ لگتی ہے انسان بچتا نہیں ہے وہ میں کہتا تھا پہلے کہ جیسے لے ل لہلا کی طرح چمبڑ جاتے ہیں ہیر جیسے راج کو پکڑتے ہیں اسی طرح پکڑ لیتے ہیں جان چڑانا مشکل ہو جاتا ہے جو سوتی ہوتا ہے سوتی جو ہوتا ہے وہ جسم کو لگتا نہیں ہے چپکتا نہیں ہے جسم کے ساتھ جلتا بس ہے تو وہ یعنی خاکستر بن جاتا ہے راک بن جاتا ہے راک بن کر انسان کو نقصان نہیں دیتا آلو گویا پولیسٹر کے سودے کے اندر نقصان ہی نقصان منافع کام نقصان زیادہ پھر جتنے کپڑے بن چکے ہیں اتنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایوان سے جتنا کپڑا دنیا میں بنا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے سال تک لوگ استعمال کرتے رہے یہی ختم ہونے والا نہیں ہے کیسے ہے نا پھر کے اندر بھی نقصان آتا مادی نقصان آتا ہے لوگوں کو دیکھو کتنی مصیبت کے ساتھ بے یہ فیکٹریوں کے ملازمین کپڑا بناتے ہیں کتنے عذاب میں ہوتے ہیں ہر چیز کے بنانے کے اندر مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں آتی تو وہ مشکل میں رہے اور دوسرے سہولت میں رہے ایک کی سہولت اور کیا وہ انسان نہیں ہے بادری سمجھ جائے اسی وجہ سے اسی وجہ سے میرے بھائیوں ہم بےحم الصلاح و بد ہمیشہ دنیا کے اسباب کو کلیر سے کلیر کر رکھتے تھے سبحان اللہ کم سے کم کر رکھتے تھے کیوں رکھتے تھے اس وجہ سے رکھتے تھے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مشقت اور اسی وجہ سے ان تمام اسباب زندگی کو تکلف کے اسباب کہا جاتا ہے اور ایسی زندگی کو تکلف کی زندگی کو تکلف کا مارا تکلفہ کلفت سے کلفت کا مارا مشقت ہے معلوم ہوا جتنے تکلفات ہیں ان میں مشقت مشقت ضرور ہے تو مشقت اور سہولت سہولت اور مشقت تو ہے دین یہ تو جمع نہیں ہو سکتے جب نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مشکت, سہولت اب اگر ہوگی تو وہ نہ ہونے کے برابر مشقت زیادہ ہوگی مشقت آئے گی تو سہولت نہیں رہے گی سہولت ہوگی تو پھر مشقت نہیں ہوگی ہے جی تو اگر مشقت ہے نا آپ کے اندر پر پھر سہولت ان سے حاصل کرنا کتنا بڑی بےوقوفی ہے وہ تو اکٹھے نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ oh, yeah. آ! آ! کیونکہ یہ زندہ ہے اسی وجہ سے وبا عالمت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق قرآن میں فرمایا بابو فرما دے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اسی وجہ سے آپ کھانے پینے اشیاء قردنی اشیاء استعمال کی جتنا ہوتی تھی آپ ان میں ان میں تکلف نہیں کرتے تھے کیوں نہیں کرتے تھے تاکہ سہولت میں رہیں اگر تکلف کرتے ہیں تو کلفت اور مشقت میں رہیں گے تو انسان کی زندگی مختصر ہے اس مختصر زندگی میں بھی اگر بندہ مشقت اور مصیبتوں میں ہی پڑا رہے اور اپنے آپ کو ڈالتا رہے تو کتنا بڑی بے وقوفی ہے اس سے یہی بہتر ہے کہ تھوڑا وقت سادہ سادہ, سادہ طریقے کے ساتھ اب وقت گزارو تاکہ زیادہ مشقت سے بچ جاؤ آسانی کے ساتھ وقت گزار کر چلے جاؤ حقیقت میں یہ ہے اسی وجہ سے آ آ ہمارے سید اکبر حسین الہ آبادی لسان الحاست فرماتے ہیں <blankets Light box> آپ فرماتے ہیں <Hem> بے غرض ہو کر سکون سے زندگی کٹنے لگی بے غرض ہو کر سکون سے زندگی کٹنے لگی ہر کے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا سکولی پاگلوں سے کیا کہیں ہمارے ہم تو ان سے خطاب ہی نہیں کرتے ہمارے مخاطبین مومنین ہیں تکولی. اللہ! تکولی. اللہ! تکولی. تکولی نہیں ہے ہمارے مخاطب عقل والے بے عقل نہیں ہے اللہ! ان بے عقلوں کو اتنا تمیز ہی نہیں ہے یہ نشے کی طرح نشے ہے دنیا کے ہر سو آبس کے نشے کے اندر اتنا پاگل بے وقوف بن چکے ہیں کہ ان کے اندر تمیر ہی نہیں رہی نفے نقصان کی یہ آرام داد صرف عیاشی اور سہولت کے اندر ایاشیشی بولتی عیاشی کے اندر سہولت ہے سہولت نہیں ہے سادگی کے اندر فیشن کے اندر عذاب ہے سادگی کے اندر رحمت ہے جتنا سادگی ہے اتنا سہولت ہے جتنا سکل و پات اور فیشن ہے اس کے اندر صعوبت ہے مشکلات ہیں مصائب ہیں پریشانیاں ہیں لوگ اسی وجہ سے آج جس بندے کو چھیڑتے ہو وہ کہتا ہے پریشان ہو سکے میرا سب پریشان بہت سکون نہیں ملتا وہ بے وقوف آلی بے, آلی بے وقوف, بے وقوف. آلی آلی آلی کی دنیا میں رہ رہا ہے آلی آلی سائنس دانوں کی بنائی ہوئی دنیا میں رہ رہا ہے اس کے اندر سکون کا کیا نام لیتے آہ ہیں ممکن ہی نہیں ہے آہ آہ آہ تو پاگلوں کا ٹولہ ہے آرامزادوں کا سائنس دانوں کا ان کو, ان کو تا تا کہو پاگلوں کا ٹولہ کیا کہنا ہے اس کو پاگلوں کا ٹولہ ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے نہ صرف نقصان کی آرامزاد بس بنائے جا رہے ہیں چیز بنائے جا رہے ہیں یہ آرام داد نہیں سوچتے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے بنانی چاہیے یا نہیں ہرام زیادہ صرف پیسے کے لیے بنایا جا رہے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے بنایا جا رہے ہیں بس اور حرام زیادہ آگے جو پڑھنے والے ہیں ان کے پیچھے جوڑ کے پیروکار ہیں وہ لانتیوں کا یہ حال ہے کہ بس وہ کہتے ہیں رنگ بڑا سونا ہے چیز کرتا ہے دیکھی جائیے دیکھیے لانتی وہ لانتی تجھے تیری آنکھوں پر جادو کر رکھا ہے تجھے اتنا تجھے اتنا کلی نہیں ہے رنگ کے پیچھے اپنی ساری زندگی تباہ کرتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو میرے بھائی ہو اگر آپ ان کے ذرائع بلاک ٹی وی ٹی وی آئے اب دیکھو نظریں کتنا متاثر ہو گئی کتنا نظروں کو نقصان پہنچایا اس لانسی نے چونکہ وہ چمک یہ خود سائنسدان لکھتے ہیں لانسی کے جتنا زیادہ روشنی میں پڑھیں گے نظر زیادہ کمزور ہوگی کیوں اس وجہ سے کہ تیز روشنی نظر کو متاثر کرتی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں کہ یہ جو ہے نا کل کے تجربہ کیا کر لیں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا دیکھا ہوگا یہ جتنے ہیں نا ورک شاپوں والے جو وہ ٹانکے لگاتے ہیں ویلڈنگ والے ویلڈنگ والوں کی آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے بتائیں کیوں خراب ہوتی ہیں روشنی تیز ہے اس کا مطلب ہے جتنا تیز ہوگی اتنا نقصان زیادہ ہوگا اسی وجہ سے ہمارے بزرگانے دین پہلے کم روشنی میں پڑھتے تھے کہ چاند کی روشنی پر بھی پڑتے تھے سمجھ نہیں آ رہی پھر روشنی روشنی میں بھی فرق ہے یہ جو روشنیاں ہیں بجلی کی یہ نقصان دہ ہے سورج کی روشنی جو ہے یہ نقصان دہ نہیں ہے اس کی لیکن اتنا ضرور ہے اگر اس کی طرف بھی آپ دیکھیں گے اس کی طرف دیکھیں تو پھر یہ بھی آپ کو دکھا دے گا بتا دے گا کہ کیا حشر ہوتا ہے آج کا بات نہیں سمجھ جائے گی پھر کہتے ہیں چشتی تھوڑے اینک لگا رکھی ہے نے اینک دی میں نے کہا جناب بالکل دیا لیکن یہ بتایا سائنس نے آنکھ لے کر پھر اینک دی ہے پہلے نظر لے لی پھر حضرت صاحب نے اینک چڑھا دی یہ ایسے ہے جیسے کسی کی ٹانگیں ٹ کر اور بیساکی بڑھا دو بیسا پکڑا دو کہو یار اس کے سہارے چلا کرو سمجھ نہیں آ رہی پہلے سارا خون نکال دو پھر خون کی بوتل لگا دو ایسی مہربانی آئی سائنسدان اور سکولی کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی بولو وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ اسپتال میں داخل ہوئے ان کے وہ ہڈی کا مسئلہ تھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہڈی ٹوٹ گئی ہوا اسپتال میں داخل تھے ادھر ہمارے ایک دوست نے سائنس کے خلاف بولنا شروع کر دیا وہ ایک ڈاکٹر آیا اس نے کہا حضرت یہ بتائیں اگر سائنس نہ ہوتی تو ان کی ہڈی کیسے جوڑتے ہم اس نے پتا کیا ہمارے دوست نے اس میں پکڑ پڑا ہوا تھا اس کے چار ٹکڑے کر کے ان چار ٹکڑوں کو پھر آپس میں ٹیپ نہیں ہوتی ٹیپ تیپ کے ساتھ جوڑ دیا پھر یہ کہا کہ حضرت بتائیں پہلے میں نے فاڑا ہے بعد میں جوڑا ہے اب بتائیں فاڑنے کے بغیر اگر یہ پہلی حالت میں ہوتا اس وقت اچھا تھا یا اس وقت جوڑنے کے بعد والی حالت میں یہ اچھا ہے بولیں بھائی آہ! آہ! آہ! پہلے اچھا تھا یا آپ اچھا ہے بتائیں اس نے کہا جی پہلے تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی مہربانی یہی ہے موٹر سائیکل دیا ہڈیے ٹوٹ گئی اب کسی کی صحیح جڑ جاتی ہے کسی کی نہیں جڑتی جڑ بھی جاتی ہے تو پھر بھی آخر کہاں اصلی اور کہاں نکلی کہا اللہ کی بنائی ہوئی کہاں پھر بندوں کی جوڑی ہوئی زمین آسمان کا فرق ہے تو حضرت سائنس کا یہی کمال ہے پہلے توڑتا ہے پھر لانتی جوڑتا ہے سمجھ نہیں آئی آہ! آہ! آہ! خیر تو ترک خواہش نے ہمارا <تصفح> ارے بھائی آسان زندگی وہ ہوتی ہے جس کے اندر مشقت نہ ہو بہت کم ہو اور مشقت بہت کم مصیبت ہوتی ہے جب زندگی سادہ ہو محار اللہ محار اللہ! محار اللہ بات نہیں سمجھے مثلا میں نے یہ امامہ باندھ رکھا ہے بھائی اگر میں اس کو یعنی جس طرح میں باندھتا ہوں تکلف کے ساتھ اگر تکلف کے ساتھ باندھوں تو کتنا مصیبت مجھے پڑے گی دو تین بندوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے پکڑی ہوئے پڑی ہوئے فلان کری ہوئے کری گئے تھوڑا جی حضرت صاحب آپ کو سادے طریقے بلٹ لوگ وہ سادہ ہے وہ متکشین میں سے ہے اور ہم فین میں سے ہیں میرے آپ کا نام دار سمج اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فرمائی ہوما پہلا آپ کا اعلان دار صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو عیاشی خوشحشی اور عیش و عشرت کے دور رکھو کیونکہ اللہ <سؤال> کے بندے عیاش نہیں ہوتے اسی وجہ سے ہم اللہ کے بندے ہیں نہیں اور جو حضرت صاحب کی طرح اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یاسی اور پاک سے پورے کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ یہ جہان دنیا تنا اور تعیش کا جہان ہی نہیں ہے تنا ہوم اور تعیش کا جہان جنت ہے وہاں پر سوکھ وہاں پر کیوں سوکھ سمجھو زندگی کے اسباب ایسے جو دنیا میں آپ نے دیکھے نہیں ہیں سنے نہیں ہیں وہ وہاں پر ہیں لیکن سہولت کیوں ہے دنیا وہاں, وہاں کی زندگی سراسر رحمت کیوں ہے اس وجہ سے کہ وہاں پر جتنے اسباب ہیں وہ بغیر کلفت اور مشقت کے حاصل بھی ہوتے ہیں اور استعمال بھی ہوتے ہیں حاصل کرنے کے لیے میکٹری بنانے کی ضرورت لوگوں کو پنسانے مروانے کی ضرورت نہ مشینوں کے عذاب اٹھانے کی ضرورت وہاں پر یا ارادہ کرو گے چیز حاضر ہو جائے گی اور پھر ادھر کھا بیٹھتے ہیں زیادہ تو پھر پھر پریشانی آ یا بد ہضمی ہو گئی اگر ہضم ہو گیا تو پھر اندر کا سودا جو باہر نکلنا چاہتا ہے وہ اتنا کثیر ہو جاتا ہے کہ اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے پتہ نہیں کتنا کتنا فلش بنانے پڑتے ہیں پتہ نہیں کتنا کتنا مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں ایسے اور وہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب نظام بنا رکھا ہے کہ جنت کی جتنی نعمتیں آپ استعمال کریں گے ان کو آپ کھائیں گے پئیں گے ان کے لیے نہ آپ کو پسینہ پسینہ اگر آئے گا تو کستوری ری کی خوشبو والا جتنا پانی پئیں گے اشیاء کھائیں گے قضاء حاجت کی قضاء حاجت کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بالکل پشاب پکانے کی حاجت ہی نہیں ہوگی معلوم آ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلن یلو حیات بس تو so اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو پاکیزہ زندگی پاکیزہ زندگی اگر ملے گی حقیقت میں صرف جنت میں ملے گی اس وجہ سے کہ وہ ہر طرح سے پاکیزہ زندگی ہوگی نہ کلفت ہے نہ مشقت ہے نہ پریشانی ہے حجی جناب زندگی کے اندر تلوی ساتھ یہ جتنا جتنی زندگی ملبت ہو جاتی ہے جتنا انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ بے مزہ ہو جاتی ہے یہ ساری بے مزگی ختم ہو وہاں پر صرف اور صرف لطف ہوگا اسی لیے جب اللہ والوں نے جنت کا ذکر سنا ساری زندگی جنت کی طلب میں ہی گزار دی आलौ! ادھر دیکھے میرے بھائی اب آتا ہوں ان مکانات کی طرف جو سائنسی مکانات لوگ لانتی سے گولی کہتے ہیں دیکھے سائنس کی برکت سے مکانات کتنے بڑے بڑے سینکڑوں منزلوں والے عمارتیں بن جاتی ہیں ٹاور بنے ہوئے میں نے کہا لانتی بلو یہی تو تمہاری لانتی بے وقوف ہی ہے یہی حماقت اور جہالت ہے تمہاری غرض چھوٹی اور مقصد تھوڑا اور چھوٹا اور معمولی ہوتا ہے لیکن اس مقصد کے لیے ذرائع اور وسائل جو اپنا تھے وہ انتہائی غیر معمولی بہت وسیع اور انتہائی مصیبتوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں تو چند لمحہ زندگی بزارنا اتنا بڑے بڑے عمارتیں لمبے ٹاور عذاب میں اپنے آپ کو ڈالنا توجہ مکہ شریف جائیں یہ ہمارے ابھی دوست بیٹھے ہیں چوہان صاحب آئے ہوئے ہیں مکہ شریف سے تو ان سے پوچھیں مکہ جو حرم شریف ہے حرم کے ساتھ ایک ٹاور بنا ہوا ہے دنیا کا جس پر بہت بڑی دنیا کی سب سے گھڑی لگی ہوئی ہے بڑی گھڑی کیوں جی چوہان صاحب اس کو کون سا ٹاور کہتے ہیں کلاک ٹاور کون سا ٹاور وہ کتنا منزل ہے ایک سو پینسٹھ منزل ہے اچھا مجھے میرے ایک دوست نے بتایا حاجی خالد صاحب سیال کے وہ جدہ میں رہتے ہیں اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ جس وقت لکشہ دیا تھا انگریز نے بنانے کے لیے تو اس نے کہا کم از کم اس پر تین سو سے زیادہ تین سو آدمی ہلاک ہوگا پھر یہ مکمل ہو جائے گا تو حاجی خالد صاحب نے مجھے بتایا کہ سات سو سے زیادہ آدمی مرے تھے لیبر اور مزدور مر گئے تو پھر یہ ٹاور مکمل ہو گیا اب ایمان سے بتانا سات سو آدمی جس کے مکمل کرنے میں مر گئے تو لاکھ لانات پر جو اس کو بنوا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھنا چاہتے تھے اور بنوانا چاہتے تھے اور بنوا گئے कोई ईमान से बताओ कि सात सौ आदमियों की जाने कीमती हैं या ऊंचा बैठकर अयाठी करना कीमती है लानात। तो लानात भेजो उन हुकूमतों पर जो सऊदिया में है वह भी लानती कुत्तों पर जो हरामदादे अंग्रेज माँ चौथ के पीछे इतने पागल बने हुए हैं तो लानात हो اے انگریزوں کے عربی کتے میں اس کنارے سے اس کنارے تک تمام عرب کی بات کر رہا ہوں یہ انگریزوں کے عربی کتے رہ گئے ہیں کہاں سے لائے جو مولا علی جیسے عرب کے شیر ہوں یہ انگریزی کتے ہیں جو عربی ہیں ہے انگریزی عربی کتوں کو عقل ہی نہیں رہی ہے بہنچو سارا دن تو در دن شراب جو لانت کے اندر مبتلا رہتے ہیں دنیا کے ہر آمزاد اکٹھے کرو بہا رہتے ہیں قسم خدا کی پورے عرب کی صاحب کا تاریخ کو ان لائنوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے دنیا میں جا کر دیکھتے ہیں لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں کیا مولالی اسی طرح تھے کیا حضرت صدیق کسی کی طرح سے کیا حضرت فاروق عالم اسی طرح سے انگریزی کتروں کو دیکھنے والے محمدی عربی شیروں سے نفرت کھا رہے ہیں میں قسم و ذات کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں ناجیز کی جان ہے کہ کتر اگر عرب کی دھرتی سے مر جائیں عرب کی دھرتی میں ان کی جگہ پر آ کر کتر اور شیر اور جانور رہے وہ اچھا ہے مز کم اتنا تو ضرور ہوگا ہمارے عربی شیروں کی بدنامی کا سبب تو نہیں بنیں گے مولانا مفتی سزان کشتی صاحب یہ کام کیا وہاں پر ہمارے جتنے آثار قدیمہ تھے جن کے دیکھنے سے رسول اکرم کی تعظیم کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا جن کو دیکھنے سے مجھے کہنے دیجیے شریعت کو پڑھنے کے بغیر آدھی ہی شریعت سمجھ آ جاتی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا نمونہ سم حسن سب ختم کر دیا اب جب کوئی جاتا ہے حاجی واپس آتا ہے تو کہتا ہے حضرت جی مدینہ شریف گیا ہوں مجال ہے کمال ہے جب مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوں وہاں پر کوئی ایسی ہے پنکھے ہیں سپیکر ہے قالین ہے رنگ روگن ہے عمارتیں میں نے کہا خود دو یہ بتا ان میں سے کون سی ہے جو نبی پاک کی وراثت شمار ہوتی ارے بے وقوف یہ تو سارا مال انگریز کا تعریف انگریز کی کر رہا ہے انگریز کی چیزوں کی کر رہا ہے رسول کرم صلی اللہ آ رہا کا تحفہ یہ نہیں تھا وہ ان ظالموں نے ختم کر دیا ہے نبی پاک کے دو تحفے تھے جو آپ امت کے لیے چھوڑ گئے تھے ایک اللہ کا دین ہے ایک مصطفیٰ کی سرزمین ہے سبحان سبحان اللہ فحان اللہ جس سرزمین پر آ سارے مصطفی تھے اللہ سبحان اللہ جن کو دیکھتے ہوئے دنیا سے بے روسی ہو جاتی تھی جن کو دیکھنے سے دنیا سے نفرت ہو جاتی جن کو دیکھنے سے آفرت سے الفت ہو جاتی تھی جن کو دیکھنے سے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا کہ زندگی بسر کرنی ہے انسانوں کی تو یہ ہے آہ! آہ! <Guru> ہی ختم ہو گیا اسی وجہ سے ہمارے اقبال فرماتے ہیں اقبال یہ پوچھے کوئی سائرہ نے کہ بس اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ فض دم کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ آن اللہ بہت دور دراز کے علاقے میں یہ ہمارے دوست جانتے ہوں گے صحابہ کرام کے قدیمہ میں سے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے ورنہ ختم کر دیا بہرحال آج کے عرب والوں کو میں انگریزوں کا بھی کتا ہوں بولوئے کیا کہتا ہوں یہ میرا لفظ جو ہے نا ہو سکتا ہے کسی دل پر فقیر اور بھاری گزرے لیکن جب غور کرے گا نا تو کہے گا چشتی کمال ہے بہت اچھا بہت اچھا اللہ یار کیسی عجیب بات ہے وہاں پر نہ قرآن کی سنتے ہیں لن حدیث کی سنتے ہیں نہ کسی مسلمان کی سنتے ہیں گورا کہہ دے خواجہ گورے کو ادھر خواجہ کہتے ہیں نا وہ خواجہ کہہ دے تو وہ کہہ دے یہ عمارت صحیح نہیں ہے وہ گر گئی چاہے اربوں کی وہ کہہ دے یہ صحیح ہے بس ٹھیک ہے وہ صحیح ہے ارے بھائی یار یہ صحیح ہے یار نہیں یار یہ بولا کہہ رہا ہوں حرام زیادہ بات سوچ کے پیچھے اتنا چلتا ہے پاگل کا بچہ لانتی تمہیں پاگل بنا کر انہوں نے تمہیں لوٹ رکھا ہے بس فرنگی ایمان سے فرنگی نے پہلے ان کو بنایا نہیں فرنگی الو ہے پہلے اس نے رات بنائی پھر ان کو کھا رہا ہے اللہ اللہ اس بات کی تھوڑی سی مزاح کروں ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں الو جو ہوتا ہے یہ رات کو شکار کرتا ہے دن کو نہیں شکار کر سکتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی پرواز بہت چھوٹی ہے چڑیا کبوتر بال یا جتنے اپنا چھوٹے جتنے جانور ہوتے ہیں ان کی پرواز ذرا لمبی ہوتی ہے پرواز بہت لمبی ہوتی ہے چڑیا آپ دیکھتے ہیں کہاں تک اڑ جاتی ہیں لیکن یہ حضرت صاحب جو ہے الو صاحب حضرت صاحب کی مجبوری ہے آپ کی پرواز بہت چھوٹی ہے اب دن کو جو چڑیاں ہیں وہ تو بہت لمبی پرواز کر کے بھاگ جاتی ہیں حضرت صاحب ان کے پیچھے نہیں جا سکتے قلعے پر کے پڑتے ہیں جسم و جان کے اندر تو بعض کے ساتھ کا ہے لیکن پرواز کے اندر اس کے ساتھ کا حضرت کیسے گزارا کرتے ہیں کیڑے مکھوروں پر پاپ کا گزارا ہوتا نہیں آپ ہمیشہ شوربا اور گوشت ہی کھاتے ہیں بات منتظر رہتے ہیں رات ہوتی ہے الو صاحب بعض بن جاتے ہیں برات ہو جاتی ہے الو صاحب کون بن جاتے ہیں بعض بن جاتے ہیں چڑیاں چھوٹے چھوٹے جانور جھاڑیوں کے اندر چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں رات گزارنے کے لیے کیونکہ وقت بہت مشکل ہے رات کا وقت ہے چلو آپ گزارا کریں وہ گزارا کرنے کے لیے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں الو صاحب اپنے پنجے کے اندر رو اٹھاتے ہیں جھاڑیوں میں پھینکتے ہیں چڑیاں اور چھوٹے چھوٹے جانور بیچارے پریشان ہو کر بھاگتے ہیں پرتے ہیں رات ہوتی ہے اب ان کی پرواز ال سے بھی چھوٹی ہو جاتی ہے پھر الو صاحب پکڑ پکڑ کر شکار کرتے ہیں ہمارے علامہ اقبال نے انگریز کو الو کہا انگریزی ملازموں اور تتو کو بھی الو کہا ہے اللہ تمہارے ہمارے جیسے مومنوں کو چڑیا کہا ہے اسلام کو دن کہا ہے انگریز کے دور کو رات کہا ہے اللہ جب اسلام کاٹن تھا تیرے میرے جیسی چڑیوں کی پروازیں بھی لمبی تھی کسی کا پھر منافع کے شکار نہیں ہوتے تھے اس دور کے پاسوں کی کیا بات کریں صلاح الدین عجوبی جیسے پاس تو تھے مینوفکچروں جیسے آئے وہ بھی اسلامتی کے ہاتھ شکار نہیں ہوتے تھے اللہ تعالی نے اسلام کو نور فرمایا لے جو کرے جمہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے کے ظلم کو اور اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آؤ ضلع کیا ہے اندھیرے کیا ہے جتنا کفر کے نظام ہے حکومتوں کے وہ سارے اندھیرے مصطفیٰ اسلام کا نظام نور ہے اللہ وہ ون سبنیہ مختلف ہے برطانیہ کا اپنا ہے فلاحے کا اپنا ہے فلاحے کا اپنا ہے وہ زیادہ ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں بات جمع المز بولا اسلام کا ایک ہی نظام ہے ساری خدائی کے لیے جب ایک ہے اس کے لیے نور واحد گلفظ استعمال ہو گیا معلوم تھے اندھیرے کئی رنگ کے ہے میرے مصطفیٰ کا نور ایک ہی رنگ میں ہے جس کو سمجھ میں آئی میرے بھائی ذرا ترہر فرواز اس وقت اندھیرا نہیں تھا روشنی دن اردا کلو جس تھا کٹور تھا کیوں اس وجہ سے تیری پروار بہت کیا مطلب تیری عقل بہت برباد کرنے والی تھی کیا سر فدو تجھے پنسا نہیں سکتا تھا کا سر مکہ چالاک شہسان تجھے پنسا نہیں سکتا تھا سلانتی نے سوچا بڑے حربے کی ہے یہ چڑیاں شکار نہیں ہوتی یہ مومن شکار نہیں ہوتے اب کیا کروں کتابوں میں لکھا ہے پانچ سو سال تک وہ منصوبہ جوڑتے رہے سروں سے سر ملا کر سوچتے رہے آخر نتیجے تک پہنچے ان کی تعلیم بدلو جب تعلیم بدل جائے گی بدل جائے گا نور ختم ہو جائے گا اندھیرا آ جائے گا پھر رات ہو جائے گی نظام ہمارا جس کو چاہیں گے کبوتر کو پکڑیں گے پیر کا بیٹا کبوتر ہے وہ پکڑا جائے گا تو میں تو میں ہے وہ بھی شکار ہو رہے ہیں ملا پیر مفتی کبوتر بھی ان کے پنجے کے شکار ہیں الو اور الو کے بچے جو سکولی ہیں وہ سب کو دلیل برباد کر کے رکھ رہے ہیں کتے یہ نہوست ہے کے نظام تعلیم اور حکومت کے اندھیرے کی جو سراسر ظلمت ہے کسم ال کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اگر آج بھی مستفیٰ کی تعلیم تجھ پر کھل جائے تیرے دل اور د کو کر دے وہ الو <سلام> اور الو کے بچے سارے آگے رہ جائیں گے تم کا <سلام> ہو جائے گا کر کہتے ہیں حرماتے بہت پتہ نہیں لگتا کدھر چلا جاتا وہ میں نے کہا بے بخوب تو چڑیا ان تیرا ہے الو کے پٹھوں کے ہاتھ میں ہے وہی تجھے ہر طرح ہر رنگ سے برباد کرتے ہیں مارتے ہیں زلیل کرتے ہیں عزت لوٹ رہے ہیں جی دل بدن تمہاری عرضوں کو کھوتیاں بنا رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ترقی ترقی اگر تیرے دل دماغ کے اندر شریعت مستقفی کی روشنی آ جاتی تو الو اور کے بچے سارے آجد ہو جاتے سارے بیکار ہو جاتے تو کارامت ہو کر بچ جاتا ایسے آگے نہیں ہوئے اللہ! مجھے کہنے لگا گرین بہت دانہ ہے اور میرے کا پاگل کا بچہ ہم تو مکار ہیں دا دا دا دا دا دا دانہ نہیں ہوتا دانہ وہ ہوتا ہے جو مستفا اللہ تابار دانا وہ ہوتا ہے جو مکمل نفا نقصان سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے تو صرف مرد محمد سمجھتا سمجھ نہیں آئی میری بات پاگل میں نے کہا تم ہو بے وقوف اور وہ ہے مکار شاکر اور چار نہ عقل اس کے پاس ہے نہ لانتی اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو اللہ کو فرماتا یاقل اب بولو خیر میرے بھائی بات نکل گئی نشے بننے یہ نشے بن چکے ہیں اس وجہ سے یہ بجلی آ گئی بجلی جان مارتی ہے جانوں کو آرام کرتی ہے کہ نہیں جملن بات کرتا چلوں اب وہاں پر مجھے دوست نے بتایا ادھر رہتا ہے وہ بن لادن کمپنی ہے نا اس میں کام کرتا ہے اس دوست نے مجھے بتایا کہ اب وہ ہر حر ہرا میں کابا جو ہے نا اس کا مطاف جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں وہاں پر ایک گول مشین لگا رہے ہیں لوگوں کو اوپر بٹھا دیں گے وہ گھومے گی اور طواف ہو جائے گا میں نے کہا یہی ترقی جاری رہی نا تو ہر کام میں اسی طرح کریں گے اللہ کہ ہر کام یعنی ہر عبادت میں نماز کے اندر بھی اسی طرح کریں گے یہ نہیں سجدے والی مصیبت قیام والی مصیبت سب چھوٹ جائے گی پھر اللہ تعالی بھی جب جنت دینے کی باری آئے گی تو کہے گا مشیر اب تو تیرا حق بنتا ہے جنت جانے کا حضرت تو آرام میں رہے تکلیف تو تو ٹو ڈل کا ہی سوجی آئی کوئی بات نہیں بتاؤ تو جب مشین پر ہوگا تو مشین کا حق بنتا ہے جنت جانے کا یہ حاجی صاحب کا بنے گا اللہ اللہ کہتے ہیں آ گئے جیو آ گئے نک... فوائد کیا ہے فوائد کیا ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا نقصانات کیا ہے کیمروں کے ہوئے ہوئے اخلاقی نقصانات میں سے ایک بتاتا ہوں کہ کیمرے لیٹرینوں میں لگا دیے جہازوں کے لیٹرینوں میں ایئرپورٹوں کے لیٹرینوں میں لاریوں لیٹرینوں میں پمپوں کے لیٹرینوں میں جتنے جدید اور یونیورسٹیوں کے لیٹرینوں میں فیکٹریوں کے لیٹرینوں میں اتنا اتنا چھوٹے چھوٹے لانتیوں نے کیمرے لگا دیے وہ بندہ نگا بیٹھا ہوتا وہ دیکھ رہے ہوتے یہ ہمارا ایک دوست بیٹھا ہوے ہو جا بھائی یہ ہمارا فوجی شاہ کے صاحب بیٹھا ہوا اس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا آج دکھاتا ہوں یہ اگلے دن ایک فیکٹری چھوڑ شاپ ہے اے اے یہ لاہور میں خوتےخانم اسپتال ہے نا کھوتخانم اسپتال سے آئے ٹوکر میرا طرف تو راستے میں بی بی جان شٹاپ آتا ہے اس میں یہ چار دن چوکی داری اس نے کی ابھی تین چار دن وہ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یہ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہماری میڈم اٹھ کر گئی کمرے میں اور فوٹو جو تھی وہ نگی آئی ہوئی تھی تک اور یہ عام اس وقت چل رہے ہیں بے سک, بے سک. بہانہ کیا رکھا ہوا ہے سکورٹی ہے کیا ہے तो तो سکورٹی ہے ہماری فدو کو ہم کہتے ہیں سکورٹی وہ لانسی یہ بتا عزت دے رہا ہے جان کی سکورٹی ہو رہی ہے ہمارے اقبال کہتے ہیں جو غلام ہوتا ہے نا غلام وہ جان کے پیچھے اپنی عزت اور اپنا دین ایمان سستے داموں بیچ دیتا ہے سستا بھیج بچا کیا رہے ہیں کہتے ہیں جان حالانکہ وہ اقبال والی بات ہے نا اگر یہ لانتی اصل والے ہوتے اس کو کہتے ہیں آرام زادے تو اصلا نہ بنا پھر دنیا کو کیمرے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی آرام زادہ ادھر اخلا بناتا ہے لوگوں میں بانٹتا ہے دہشت پیار کرتا ہے سب موبائل ہے پھر پھر لوگوں سے پیسہ چھیننے اور عزت ایمان تباہ کرنے کے لیے کیمرے بنا کر دے رہا ہے ہر طرف سے نقصان کر رہا ہے جو عقل مند ہے وہ ایک ہی ایک ہی اس سے ایک ہی بات کہے گا ایک ہی مطالبہ کرے گا یہ سارا اصلہ تو ختم کر دے کیمروں کے نہ بنانے کی ضرورت ہے نہ لگانے کی اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! کیوں بھائی؟ اے وہ کی ضرورت بھائی پر وہی بات جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے اقبال کہتے ہیں انگریز عجیب ہمدرد ہے عجیب ہمدرد ہے کہ خود زخم کرتا ہے خود خنجر مارتا ہے زخمی کر دیتا ہے پھر سوئی بناتا ہے پھر جناب جی سینا شروع کر دیتا ہے اوپر خنجر مار کے پھر جناب جی اس کا وہ زخم کا پھوڑا جو بنا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پھر اس کو نشتر مارتا ہے وہ کہتا ہے پھر ہم امید رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں دلو ٹھیک ہو جائے یعنی سارا کچھ اسی کی طرف سے ہے ایمان سے بتاؤ اقبال کی یہ بات حقیقت ہے یا نہیں اسی طرح نہیں ہے یار یار عقل لوگوں میں کیسے تقسیم کریں یہ میری تقریریں نہیں ہے ایمان سے سنو اگر اس کا صحیح نام پوچھتے ہو نا تو یہ عقل کی منڈی ہے جیسے رائے میں بے اکلی کی منڈی ہے کیا بات ہے ملتان میں بےکلوں کی بے اکلی کی منڈی ہے پاگل پاگل ہونے کی اسی طرح ناچیر کے پاس عقل کی منڈی ہے جس نے عقل لینا ہو وہ ہمارے پاس آ جائے وہی بات ہے جو ہمارے اک کہتے ہیں اگر یک قطرہ خون خواہ اگر مش پرے داری اقبال فرماتا اقبال فرماتا یہ ایک ایک پرترا خون دئی میرے کو جا جب باز بڑھا کے تیری پرواز نہ کراما تے موڑا کی ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر تیرے پاس ایمان کا کچرا ہے اور سمیر کا کترا ہے آ جا ہمارے پاس پھر دیکھ اگر باز نہ بنا دیں جتنے دنیا میں الو اور الو کے پٹھے ہیں الو ہم انگریز کو کہتے ہیں اور الو کے پٹھے ہم سکولیوں کو کہتے ہیں یہ جتنا الو اور الو کے پٹھے اگر تیرے سامنے سارے آگے نہ ہو جائیں تو پھر کہنا ہوسم ذات کی کر کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ایک بات کرو گے ایک بات اگر صدر تک امریکہ تک لاجواب ہو کر کاپنے نہ لگ جائے تو پھر کہیں ان کے اصلے میں وہ دور نہیں ہے جو ہم ہمارے درویشوں کی بات کے اندر دور ہے اللہ, مات اللہ! نہیں! کہاں تم نے سفید کی ہوئی ہے تم نے زندگی بسر کی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے کوئی اصلا نہیں بانٹا تھا یہی عقل کی دولت بانٹی تھی مصطفیٰ نے صحابہ میں جو دنیا پر غالب ہو گیا جتنا عقل ہوتی ہے اتنا مارفت آتی ہے جتنا مارفت آتی ہے اتنا ایمان ہوتا ہے جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا خوف ہوتا ہے جتنا خوف ہوتا ہے اتنا فلوس ہوتا ہے سمجھے نہیں میں نے کیا کہا جتنا عقل ہوتی ہے اتنا اس ذات کی مارفت آتی ہے اتنا تین اور حق کی پہچان ہوتی ہے جتنا مارفت ہوتی ہے اتنا ایمان ہوتا ہے جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا خوف ہوتا ہے جتنا خوف ہوتا ہے اتنا خلوص ہوتا ہے اور جتنا بڑا خلوص ہوتا ہے اتنا بڑا انحام ہوتا ہے جتنا بڑا خلوص ہوتا ہے اتنا بڑا انعام ہوتا ہے اگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ساری کہنا سے پڑی ہے تو ایمان مارفت بھی بڑی تھی مارفت بڑی تھی تو ایمان بڑا تھا ایمان بڑا تھا دکھاؤ کتنا ہی بڑا تھا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ڈرنے والے تھے اتنا ہی زیادہ خلوص رکھتے تھے جتنا خلوص تھا اس کے مطابق اللہ نے دیا اپنا حبیب بنا لوگ سمجھ لی بھائی آج دیکھو سکولی پاگلوں کا ٹولا جو بن چکا ہے یہ جتنا بیوقوف بنے ہیں ایمان ختم ہوا ایمان نہیں رہا تو خوف نہیں رہا خوف نہیں رہا تو خلوص نہیں رہا کے ساتھ منافقت ہی منافق لانتی نماز بھی پڑھتے ہیں کوئی ووٹوں کے لیے کوئی دنیا کے لیے کوئی بدھی کے لیے کوئی کسی کے لیے چھ تین کا کام جتنا رکھا ہوا ہے سکولیوں نے لانتیوں نے صرف اسی لیے رکھا ہوا ہے جی اور پھر خوف کا یہ عالم ہے خوف تو ہے نہیں خوف تو ہے نہیں کہتے ہیں میں کہتا ہوں تقریر میں میں نے کئی بار کہا میں نے کہا ملت آیت پڑھتا <tip> ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ قرآن کی آیت یہ پڑھے گا جب خطاب شروع کرے گا کہے گا اور سنی ڈرن ڈرن لوڑ کوئی نہیں <tip> <tip> <tip> کتے آیا پڑی جانا اللہ فرمانا یا منتا بلا آئی مان والو ڈروان والو ڈرو پڑھتا ہے تقریر یہ شروع کرتا ہے سنیا حضور دیا جانے پروانیا مستانیا گلاب آ میرے گاؤں پروانیا گلام ڈرن کی فلاحے والی پچھلے سارے کنگ رکھی کھڑے تھے تینو ڈرن کی کوئی نہیں میں چھوڑ دو گلا ضرور لگتی جا تو مسلمان ہی نہیں تسلمانے کیوں کیا اللہ ایمان والے ان ڈرو پتر ممبر نے تیو کسی سور نے پایا کسی بغیر بئیمان نے پایا پتا نہیں کہ مداریا باندر صاف کر وارس بولو میرا حق بنتا دی تر پاگل نے تین اتنے باہر چڈیا ہے तेन इन तमीद नहीं दट फरम ईमान मानो करो नो लड़ी ना, ना डरत है पहाड़ी लिहाजा हजरतरा हक बन दू हिखा भी ग्रंथ पढ़िया चलो ہندو پڑھ کے خطاب شروع کر اللہ امن کو آخر تک ڈرا رہا ڈراؤ یار وہ منہ بھی آئے یہ لطیفے کی گل نہیں بولو یہ بات لطیفے کی عجیب نہیں ہے آیت پڑھے ڈرنے کی اور کہے نہ ڈروں سرجی اللہ خیر بات لمبی ہو رہی ہے بات کو سمجھنا میرے بھائیوں الو اور الو کے پٹھے یہ تم پر اسی وجہ سے غالب ہیں کہ تمہارے ہمارے اندر وہ نور نہیں رہا اگر وہ نور آ جائے تو یہ الو اور الو کے پچھے الو حاضل ہو جائے گا پٹھے کیا کریں گے بولو ہے مرو کون حاجل ہو جائے گا الو حاضل ہو جائے گا بے سک بال اللہ جڑا بڈا بنا گرا ہے کھا ویکھی صحی ت دن ہو ہمارا سید اکبر حسین فرماتا ہے انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں ڈنگ میرا ہے بہت علم کی انہی کے مطلب کہنگ میرا اباتی میں سجا رہا ہوں چراغ میرا رات مجھ آ گئی تو میرے بھائی ناؤ تقسیم کر کے سائنس کی چیزوں کی ہر ناؤ کے علادہ آلدہ نقصانات کا زیادہ ہونا آپ پر ظاہر کر رہا ہوں اور مادی حوالے سے بے شک دیشک جتنے ان کے کھانے ہیں سینسی ان کے اندر مثالیں زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ چٹ پٹے ہوتے ہیں اور قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مل جان ہے ہم بیا اور ہو کا تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کھانا جتنا سادہ ہوگا اتنا میدے کے لیے مضر نہیں ہوگا, مفید ہوگا بیماریوں سے اور میدا صحیح تو بیماریوں سے ماپ ہوگا میں نے اگلے دن ایک کتاب خریدی انور ہیں تیسلا حدار اس کے اندر لکھا تھا کہ تمام حکمہ کا استفادہ اس بات پر بزرگ لوگ فرماتے ہیں اور حکما فرماتے ہیں کہ کھانے کو سادہ کھا بغیر سالم کے اور بھوک ہو تو کھا بھوک کھڑی ہو تو چھوڑ دے نہ بیمار ہو جائے تو پھر جو السر کے مریض نہ ہو چٹپٹے کھانے کھاتے ہیں ایمان سے لکھا ہوتے بتاؤ میزے کے اندر آگ لگ جاتی ہے چٹپٹے کھانے سے ایسے ہوتا ہے نا وہ ٹیکار آتے ہیں بوتل سٹو میں کیا جی بوتل نہیں ہو ڈنڈا لیا تو بوتل کیا کرے گی بھر اب حضرت کے منہ میں ڈنڈا چڑھاؤ ڈنڈے سے لتاڑو رو سک پاگل جو بنا رکھا ہے چیزیں ہی ایسی کھاتے ہیں حضرت تو سہی ہم جانور رہے ہیں کیا کریں بس میں بھی میں تو سب سے بڑا بہترین جانور ہوں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں کیا کروں پھنسا ہوا ہوں آج تو میں تنگ آ کر اللہ تالہ کی بارگاہ میں دعا کر بیٹھا دعا کر بیٹھا بیٹھ اللہ اگر اسلام نہیں آتا تو مجھے میرے خاندان کو موت دے دے بس ہم مر جائیں ہم کیا کریں یا اللہ اس میں ہم جی نہیں سکتے یا اللہ ہمارا جینا محال ہے ہمارے سارے قبر کو ایک وقت میں برابر موت دے دے تاکہ ہم ایک دوسرے کو مرتا نہ دیکھیں بس چلے جائیں جان سوچ جائیں پیچھے بھی ہوں گے جنازہ پڑ دیں گے اتنا تنگ آ گیا ہوں لیکن تنگ آنے کے بعد جب سویا ہوں نا میرے سامنے قرآن پاک پڑا ہے آ... اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک طرح کی عجیب جی بشارت دکھائی جس سے مجھے محسوس ہو گیا کہ اسلام آنے والا ہے۔ مجھے گھر لگے یہ دیکھو یہ کمپیوٹر آ کتابت کے نئے نئے سامان آ کمپیوٹر علم کا خزانہ ہے میں نے کہا پاگل کا بچہ کمپیوٹر حجر چلا گیا سمجھ نہیں سے سمجھ نہیں چلا کیا اب کمپیوٹر والے ہیں ملا پر جس طرح کمپیوٹر بٹنوں پر چلتا ہے ملا بھی عرب اجم کے اسی طرح انگریز کے بٹنوں پر چلتے ہیں باقی نقصانات یہ ہو گئے کہ لوگوں کا سہارا ہو گیا ملاؤں کا سہارا کمپیوٹر پر ہو گیا حادثہ حفظ کرنا کتابوں کو یاد کرنا وہ سب چھوڑ بیٹھے یہ تھوڑا نقصان ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالم ختم ہو گئے کمپیوٹر رہ گئے عالم ختم ہو گئے کمپیوٹر رہ گئے امام محمد رضا جیسے اللہ کتاب کو ایک نظر دیکھتے تھے پوری کتاب یاد ہو جاتی تھی سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا حضرت عالم صاحب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کمپیوٹر آ گئے اب ہماری دعا ہے آپ چلے جائیں سمجھ لیا بولو کیونکہ حضرت صاحب کمپیوٹر چلانے والے لڑکے بہت ملتے ہیں آپ چلے جائیں آپ ایسے کام کے لیے کھپارا ٹکر پانی کو بنے ہوئے ہیں آپ چلے جائیں لوگ کمپیوٹر کے ذریعے اپنا سارا کچھ چلا لیں گے آپ کو ضرورت ہمیں نہیں رہی توجہ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ کتے آ گئے چوری تلاش کرنے کے لیے اب ان کی ضرورت ہی نہیں رہی جو لانے والے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی خیر بات بڑی نکل جائے گی آگے آ جاؤ جتنی یہ چیزیں ہیں اسی طرح ان پر غور کرو میں آپ کمزوری بتاتا ہوں جو قرآن نے بتائی ہے مہار اللہ! مہار اللہ! کہ سائنسدان جتنے ہیں جو چیزیں بناتے ہیں بنائی ہیں ان کے اندر نقصان کا پہلو کیوں زیادہ ہے مہار اللہ! مہار اللہ! روحانی دینی دنیاوی نقصانات کا پہلو زیادہ ہے حقیقت کو ہمارے اللہ کے قرآن نے کھول دیا کر دوں کر دوں ایسے رازو کو قرآن میں کھولے پھر خالق کی کتاب کیا یہ ملا کتا ہے جو کہتا ہے سائنسدان اور انگریز سمجھ گئے قرآن آرام دادے اللہ خسارا اللہ فرماتا ہے ظالموں کو صرف قرآن خسارا ہی پڑھائے گا تیسرا مطلب قرآن پڑھ کر ظالم لوگ ہمیشہ اپنا خانچہ ہی بڑھا سکتے ہیں قرآن سے اگر فائدہ حاصل کرتا ہے تو صرف مرد مومن ہی کر سکتا ہے بولتے نہیں بھائی سبحان اللہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنین اللہ فرماتا ہے قرآن ہر پہ وہ ولا یذین العالمین الا قراء اور قرآن فرماتا ہے وہ لوگ قرآن فرماتا ہے کافر سب سے, سے بڑا ظالم شرک اللہ حضی شرک سب سے بڑا ظلم ہے ظلم ہی نہیں ظلم حضین ہے بات روم وہ تو جو ہر کافر بڑا غالب ہوتا ہے اور ہر ظالم قرآن سے خسارہ لیتا ہے تو نتیجہ کی یہ نکلا ہر کا گھر قرآن سے خسارہ لیتا ہے اگر رحمت اور شفا ہے تو صرف ایمان والوں کے لیے ہے بول سمے اب قرآن مزید پڑھتا ہوں جس میں ازاد کریم نے یہ جی راز کھول دیا سائنسدانوں کی کمزوری بتا دی جس سے وہ چیزیں دنیا بھی بنا سکتے لیکن ان کا نفع نقصان نہیں سمجھ سکتے یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں اللہ اسی وجہ سے چیزیں بنیں گے زیادہ بنائیں گے زیادہ لیکن لوگوں کا کباڑا کریں گے اللہ اللہ, اللہ! سورت رومورت روم روم سورت میں شاید کو رکھنے میں ایک راز ہے اس شاید کو کون سی سورت میں رکھا روم میں روم سورت میں شاید کے رکھنے کے اندر ایک راز جو ناچیر پر ابھی ابھی ذہن میں آیا انشاءاللہ شاء اللہ بالکل صحیح ہوگا یہ ہے کہ یورپی تہذیب اور سائنس یہ ساری آئی ہے روم اور ش... یونان سے تو روم صورت میں رکھ کر رومیوں کی کمزوری بیان کر دی واہا اللہ! واہا اللہ! واہا اللہ! اسی طرح اشارہ ہے ارشاد ربا نے ہے یا لب پیچھے پڑھتا ہوں اکثر یا ہلّ آل آل آل آل فرماتا ہے زیادہ لوگ میں بہار بہار لوگ لمور زیادہ لوگ نہیں جانتے کس کو نہیں جانتے یہ نہیں ذکر کیا وہ جو یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا کس کو نہیں جانتے نہیں اس وجہ سے کہ بتانا یہ مقصود نہیں کس کو نہیں جانتے بتانا یہ چاہتا ہے اللہ بیل میں زیادہ زیادہ کیا ہے اب آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اصل بات ذکر کرنا چاہتا تھا وہ آگے ہے بیان کروں سبحان اللہ تو دنیا کی زندگی کا تھوڑا ظاہر جانتے ہیں عربی قانون کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ عرب عجم کے ملاؤں کو چیلنج کر کے ترجمہ کرتا ہوں یعلمون من الحیات یا دنیا کی زندگی سے تھوڑا معمولی ظاہر جانتے ہیں اب <سؤال> <آئے آئے سؤال> <آئے آئے> <سؤال> تفسیر کبیر شریف <سؤال> <سؤال> جو کچھ امام راضی کی اپنی ہے کچھ امام راضی رحم اللہ مشال شریف کے بعد ان کے شاگرد رشید نے لکھی ہے یہ ایک نئی بات ہے عام مولوی طبقہ یہی سمجھتا ہے تفسیر کبیر شاری امام راضی کی ہے لیکن نہیں بھائی ہاشا وکلّا ساری امام راضی کی نہیں ہے امام راضی نے سورت توبہ تک غالبت لکھی ہے یا امبیا تک آگے ان کے ایک شاگرد نے مکمل کی ہے لیکن شاگرد کا بھی کیا کمال ہے اتنا کامل شاگرد تھے کہ پڑھنے والا پہچان نہیں سکتا امام راضی کا حصہ کون سا ہے اور شاگرد کا کون سا ہے بہرحال میں شاگرد کے حصے سے سنا رہا ہوں کیا ہے توجہ ذرا آپ فرما رہے ہیں عبارت پر کور بھی مکالا تھا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني علمهم حفر في الدنيا وايضا لا يعلمون الدنيا كما هي وانما يعلمون ظاهرها وهي ملابها ولا يعلمون باطلها وهي مضارها متا ہے فنا اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ تعال کے قرآن کے مقصد کو انہوں نے بیان کر دیا کھول دی دی فرتے اللہ نے پیچھے فرمایا زیادہ لوگ جانتے نہیں پھر فرمایا زیادہ لوگ جانتے ہیں تو کیا جانتے ہیں فرمایا ظاہر من الحیات الدنیا امام راجی کے جھاگرم فرماتے ہیں ان کا علم ایک تو صرف دنیا تک محدود ہے آخرت کو نہیں جانتا آخرت تک ان کا علم پہنچتا ہی نہیں نہ قبر تک نہ حشر تک اسی وجہ سے زیادہ لوگ حشر قبر اور حشر کے منکر کر ہیں یعنی اس جہان کے اگلے کے منکر ہیں وہ کافر ہیں کون ہے اور اگلا سنو ہار اللہ جانتے ہیں دنیا کا وہ صرف ظاہر ہی جانتے ہیں اس کا مطلب آگے کھولتے ہیں وہ یا وہ وہ دنیا کی لذتے لذتے لذتے وہ ملا و ہو اور اس کے کھیل کود اور عیاشیاں صبح اللہ یہ دنیا کا ظاہر ہے لیکن دنیا کا ایک ماطل ہے اندر ہے اندرونی ہے اس کا جو وہ نہیں جانتے ہیں وہ کیا ہے بلا یا نمونہ باتیں ہاں دنیا کے باطن کو نہیں جانتے وہ اب ابارو ہا ہوا وہ دنیا کے نقصانات ہیں مت آئے وہ ہاں اور اس کی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں وہ سکتے ہیں اب کیا مطلب ایک چیز جانتے ہیں تو دوسری اس کے مقابل میں نہیں جانتے <تصفح> اور عیاشیاں جانتے ہیں لذتیں <تصفح> اور عیاشیاں جانتے ہیں لیکن دنیا کے نقصانات <تصفح> اور ان کی مشقتیں اور تکلیفوں وہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کتنی ہیں ان کے اندر معلوم ایسا کریمہ نے بتا دیا جتنے سائنسدان کتے ہیں وہ دنیا کے جو بھی تین ایجاد کریں گے اس کے ظاہری حصے کو تو جانتے ہیں کہ اس میں کتنی کتنی سہولت ہے کتنی عیاشی ہے کتنی زیادہ آ جائے گی مقدار پڑ جائے گی ایاشیاں اڑائیں گے مزے کریں گے مگر اندر کا نقصان اور تباہی والا حصہ نہیں جانتے ہیں وہ ہر چیز کے باطن کے اندر جو رب نے رکھا ہے اگر ظاہر و باطن دنیا کا جانتے ہیں تو اللہ کے نبی جانتے ہیں یا حضرت جہل سے ولی جانتے ہیں سن اللہ خواجہ احمد میر ہوئے ہیں خواجہ سلمان تو کے خلیف کو قصہ لمبا ہے بیٹھے ہوئے تھے چودھری ایک اس نے کہا ہوٹ ہمارے علاقے میں آ کر بیٹھ گیا جہاں آپ کا دربار ہے مرشد نے بھیجا تھا وہاں بیٹھ جاؤ وہ علاقہ کسی چودھری سر پھرے کا تھا سر پھرے چودھری نے کہا اٹھ چلا جا یہاں پر آ کر بیٹھ گیا آپ نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے اس نے کہا تیرے پاس ہے کیا اس نے کہا آپ نے فرمایا تو چاہتا کیا اس نے کہا ہے کیا آپ نے فرمایا میرے پاس کیا ہے پہاڑ پہاڑی علاقہ ہے چٹان پڑی ہوئی تھی پتھر آپ نے اسے ہاتھ پھر کا اشارہ کیا وہ بہت درجہ گرا نیچے دیکھا تو سب سونا چاندی ہے آپ نے فرمایا میرے پاس یہ ہے اٹھا لے جو اٹھانا چاہتا ہے وہ سمجھ گیا یہ اللہ والا ہے ایسے نہیں بیٹھا اس کے پاس تو بہت طاقت ہے اللہ کی دی ہوئی उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए घर में गया वापस बुड्ढी को बताया उसने कहा तेरा खाना खराब हो गए छेती वापस जा लेके आ सारा कुछ ओ बेचारा चौधरी सकूली मजबूर होकर फिर आया वापस आया हर्द कर बहादुर बुढ़ी अंदर बंद नहीं दे घर वाली बार पिए ले آپ نے پھر ہاتھ مارا ہوٹ گیا نیچے دیکھتا ہے سانپ اور بچھو اس نے کہا حضور پہلے تو سونا چاندی تھا یہاں ہاں سانپ بچھو کہاں آپ گئے آ گئے آپ نے فرمایا ہو لالو لالو بول دے درما دے دے لالو اے دنیا ساری سب بچھوئی اللہ! اللہ! جو پہلے دکھایا تھا وہ رم بینل حیا جو بات میں بعد میں دکھایا ہے وہی پاٹن تھا جس کو یہ جانتے تھے وہ نہیں جانتے یہ میرے آپ کا عمل دار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ شریف کی ابتدا کے اندر یہی حدیث ہے فرمایا مجھے تنگ دستی اور غریبی کا کوئی خطرہ تم پر نہیں ہے کہ تم تباہ اور ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہاری ہلاکت اور بربادی کا غریبی سامان بنے گی سبب نہ فرمایا مجھے خطرہ اس بات کا ہے دنیا کے جب دروازے کھلیں گے تو ایک دوسرے کے حسد بوگ یقینوں میں لڑ لڑ کر برباد ہو جاؤ وہ جو سانپ اور پچھو اور بانتری حصہ ہے وہ بات نہیںت کے اعتبار سے ہے وہ بولا برے نتائج کے اعتبار سے بات نہیں ہے اب کتے سائنسدان نے یہ دیکھا کہ جہاز بن گیا جلدی پہنچ جائیں گے ہوا میں اڑیں گے کہ کی طرح ہوا سے باتیں کریں گے پر حرام جاتے حرام جاتے نے یہ نہیں دیکھا اندر سے کہ جب گریں گے تو حصر کیا ہوگا جب گریں گے تو ہوا میں اُڑنا تو اُلنا رہا پھر زمین پر بھی نہیں رہ سکیں گے بے بے آہ ساند آہ ساند آہ ایسے ہے یہ نہیں ہے پاگل کے بچے معلوم ہوا صرف ظاہر جانتے ہیں اور وہ بھی تھوڑا ظاہر جانتے ہیں مکمل <تصفح> اور آپ سے بالکل ہی جاہل ہیں باطن سے بالکل جاہل ہیں اور میں یہی کمزوری قرآن کے حوالے سے ان کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا <تصفح> پہلے آپ کو ساتھ کر چکا عقلی درائل سے تمام سفی جاتا میں اخلاق کی انسانی روحانی اخلاق کی, کی نقصانات کو ایک طرف رکھو ماتی جانی نقصانات سے کے اندر دیکھو یہ ڈاکٹری دواوا ہے کتنے کتنی بیماریاں دور کرتی ہیں اور کتنی لگا دیتی ہیں ٹھیک <سؤال> ہے کیا کہتے ہیں ڈیفیکٹ کی سائڈ ڈیفیکٹ ہی ان کا ضرور ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہے فلانی بیماری فلانے پیماری فلانی دوائی فلانی بیماری پیدا کر دیتی ہے لاکھ لانا تو یہ وہی ہے ان کی جہالت کا نتیجہ ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا وہ ظاہر جانتے ہیں وہ کیا جانتے ہیں ڈاکٹر کہہ رہی ہے مزاگ اسپتال کی کہ میں پولو کے کترے بچوں کو نہیں پلاتی کیوں کہ میں پی چکی ہوں اور جو میرے ساتھ تشرو رہا ہے وہ میں کہتی ہوں میرے بچوں کے ساتھ نہ ہو یہ شاکر صاحب سمجھتا ہے کہ پولوں کا کپڑا پی کر کیا بن جاتی ہے کیڑا سات مارتا ہے کیڑا بیٹھنے نہیں دیتا ہاں ایسٹروجن ایسٹراڈال کمپیوٹر کھولو ایسٹروجن میں نے میں یاد کر لیا ایسٹروجن دو دوائیاں ڈالتے ہیں ایک کا کام یہ ایسٹروجن کا کام یہ ہے کہ یہ نامردی کے اثرات لڑکے میں پیدا کر دیتا ہے اور ایسٹرا ڈال جو ہے یہ لڑکی کو وقت سے پہلے جوان کرتا ہے اور وہ مانگتی ہے ادھر ادھر مانگتی ہے بھاگتی ہے کی طرح ٹوٹیاں مارتی ہے لتا مارتی ہے مارتی ہاں سمجھ آ گئی کہ نہیں بہرحال میں یہ کمزوری ظاہر کرنا چاہتا تھا ان کی قرآن کے حوالے سے ایک ہے اللہ کا قرآن ایک ہے اس کی دی ہوئی عقل دونوں کو ملا کر اس کو کہتے ہیں قرآن کو کہتے ہیں سما اس کو کہتے ہیں نقل سما اور نقل عقل و سما دونوں کے حوالے سے نا چیز نے یورپی تجیب کا تباہ انسانوں کے لیے سراسر نقصان ہونا ثابت کر دیا اب آخری بات میں ایک بات گزر گئی دو باتیں رہ گئی ایک اس کے لیے مثال دینی ہے یورپی تہذیب کے لیے مولا روم سے اور ایک اور نقصان کا جو ہے نا وہ نقصان کی وجہ وہ ایک اور بیان کرنی ہے لیکن ہمارے لیے وہ صاف اور صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہونے کے وہ ایک ایک ایک ایک ایک چیز یہ دو باتیں صرف چلو ابھی من